الحمد اللہ رب العمین و سلط اما بعد صحیح مسلم میں جاوید عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مصنع اللہ علیہ کا من مداح تم صرف اور صرف مسینہ جانور ذبح کرو قربانی کے لیے ہاں اگر تم پر کوئی مشقت ہو تو پھر بھیڑ کی جنس کا جذبہ وہ ذبح کر سکتے ہو یہ قربانی کے جانور کے بارے میں صری مسلم کی یہ حدیث بنیاد اور احساس ہے اس میں قربانی کے جانور کی عمر مقرر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسینہ مسینہ کیا ہوتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں ادا تعالی اخنا جب جانور کے دودھ کے دانت ٹوٹ کے دو نئے دانت طلوع ہو جائیں نکل آئیں پھر جانور مسینہ ہوتا ہے یعنی دانتوں کے محض ٹوٹنے سے جانور مسیینہ نہیں بنتا بلکہ مسیینا دو دانتا اس وقت ہوتا ہے سنایا ہو جب اس کے سنایا دو نیچے والے دانت اوپر آئیں نکل آئیں منڈیوں میں عام طور پہ دھوکا دینے کے لیے وہ جانور کا دانت ابھی ٹوٹنا نہیں ہوتا وہ پہلے ہی توڑ دیتے ہیں اور کہتے دانت اس کے ٹوٹ گئے ہیں بس مسیینہ بن گیا ہے تو مشینہ محض دانت ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں نئے دانت ابھرنے اور نکلنے کی وجہ سے مسیینہ بنتا ہے اذا جب اس کے ہوں نئے دانت نکلے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں وہ مشینہ ہے پھر قربانی پہ لگنے کے قابل ہے چاہے وہ کسی بھی جنس کا ہو بھیڑ بکری اونٹ گائے یہ چار جنات ہیں ان میں سے کسی بھی جنس کا جانور قربانی پہ تب لگے گا جب مسی اور فرما اللہ جد آتا مین اگر تم پہ کوئی مشقت ہو دشواری ہو تو پھر بھیڑ کی جنس کا جد آتا لو اونٹ گائے اور بکری ان تینوں کی جنس میں سے جد آ کھیرا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا اجازت ہے صرف بھیڑ دمبا چھترا اس جنس سے جانور گبا کرنے کی قربانی کرنے کی اور جزا اس کے بارے میں بھی مختلف آ ہیں لوگوں کی لیکن صحیح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جزا یا کھیرا جانور اسے کہا جاتا ہے جب اس کی عمر ایک سال پوری ہو جائے بھیڑ کے جنس کی جانور کی جو عمر ہے وہ ایک سال پوری ہو تو پھر وہ جزا یا کھیرا کہلاتا ہے اور قربانی پہ لگنے کے قابل ہوتا ہے لوگ اس بارے میں بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ کرتے ہیں وہ چھ مہینے یا اس سے زائد عمر ہو جانور کی بھیڑ کی ڈمبے کی چھترے کی تو وہ اسے بھی قربانی پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور منڈیوں میں جو جانور بیچنے والے ہیں وہ منڈی کے خود ہی مفتی ہوتے ہیں لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے کرتے ہوئے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور وہ مسیحہ ہونا چاہیے دو دانتا جس کی قربانی کرنی ہے اگر دو دانتا میسر نہیں دشواری ہے تو پھر بھیڑ کی جنس صرف بھیڑ دا چھترا اس جنس کا یعنی ایک سالہ جانور دبا کر سکتے قربانی کے طور پہ اور دشواری کے دو مطلب ہیں پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس اتنی قوت نہیں وسعت نہیں قوت خرید نہیں کہ دو دانتا جانور خرید سکے یہ بھی اثر ہے دشواری ہے کہ مشکل پیش آ گئی دو دانتا جانور مہنگا ہے تو پھر بھیڑ کی جنس کا ذہن کا کھیرا جانور قربان کر لیا جائے اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ میں دو دانتا جانور دستیاب ہی نہ ہو مل ہی نہ رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ دو دانتا جانور میسر نہیں آ رہا تھا مل نہیں رہا تھا اور جو قلیل مقدار میں تھا بھی تو وہ بہت زیادہ مہنگا تھا اگر ایسی کیفیت اور صورت پیدا ہو جائے کہ بندے کی قوت خرید سے دو دانتہ جانور باہر ہو یا دستیابی نہ ہو رہا ہو تو پھر بھیڑ کی جنس کا کھیلا جانور قربان کیا جا سکتا ہے جس کے پاس دو دانتہ جانور خریدنے کی قوت ہے کہ وہ بکرا یا چھترا یا گائے کے اندر حصہ دو دانتہ جانور میں یا اونٹ کا حصہ وہ خرید سکتا ہے دو دانتے جانور کا اس کے لیے جانور قربان کرنا جائے نہیں. یہ کھیرا قربان کرنے کی رخصت اس کے لیے ہے جس کے اوپر دشواری ہو وہ خرید نہ سکتا ہو یا اس کو میسر نہ آ سکتا ہو دو دانتا جانور وہ کھیرا جانور کا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے ہمر کرنے کی توفیق دے اور